وہ جو تم میں اپن بیبیوں کو اپن ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں ناؤ ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہے اور وہ بے شک بری اور نرجھوٹ بات کہتے ہیں اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنی والا اور بخشنی والا ہے